سهر بانور بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب ام حكمت ايات وص من لدن حكيم خبير انطاق الذين الله ان لكم ان نذيرا بشيرا وان استغفروا ربكم يصلح لكم ما فيكم مطاعا حسنا إلى أجل مسمى ويرتق الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو علا كل شيء قدیر <تصفح> عزت مند مسلان داسوان دے دو, دو قرآن حکیم سورت روبنا پاردا لسم لستے دارے یو سلور آیاتی نریم تیلشور چونکی تاستا مختل ملومیشو چیکند پروگرام دن دا, جی دا, پر دا شیفلان او ادائی و تقریر انتظاروں لیکن مصدفری بنافس کے دل و بنا اعظہ اجتماع ملتوی کرشوا دو قانون اور اصولوں مونگ پابندی اکڑا وہ صرف پدیز کی قرآن جو در کے قرآن بحیثیت ماسو آیاتی لب العزت پدی آیاسین کی س مقصد اور سعود دے بندی رام دئی یو داخبر چ پران حکیم سم کام گری سنگ کتاب ردارا چرانے حکیم مسے سد پار نازیل کرے اب خبر آ سڑ تفصیل اڑیل گدوالی سر تعبیریں ہوںشتا اور گدوالی دو لے سے امتحان نمالمیگی درانے پاک مقام اور داغی فضیلت تو داغے بروال داخ ددے لگوئے ن چکم زمون سردی دا مقام نشی کے رے چلا کتاب دے تفصیلی فضائل و مقام ذکر کیا رے جنی دایو نکتا زمنگ پار ڈیرا چران حکیم دان کتاب دے یہ دورزت طرف نا گریش کال کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ لگ نازل کڑے شیر ہے اور سرنگی سے نازل شو پانی طریقہ اس پورے موجود دے اور یہ وول حق انزل نہ ہو اول حق نزل دبرے نہ چرا صداقت و حقانیت پکیو کت چرور سے ان صداقت و حقانیت ورسرے دائیں حقانیت و صداقت چکم پکی موجودو دانی بانکی دار بول عزت فرمائل انا نہ زلنا ذکر لہو لاف داد نصیحت اور دیا دا داشت کتاب مارا لے گلے اللہ فرمائی دری بچاؤ حفاظت داہوں زما معری معارضہ پانو طریقی سر محفوظ ریخو گلے پکم طرز اور نہلکڑوں اور آلے گلو ہبدیلی ہس تغییر ہس تحریف دا پری کتاب کے نشرے اور نہ کی گیو نوکیشی دان کتاب ر جو رسول اللہ صل و سلم پاپ کو نا دے لیکن آغا پیرنبر آغا نبی آغوی ماتل عزت مات لو زمام پہا چیزیں بل نورم انی اشلحی انما غیر زمارا شوق وے رسول اللہ, اللہ فرمائی چبل سو قرآن پاک دم دارت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا ابد اللہ اران پاک ارانچ اور ابد یا رسول نا دن شارے مستان اور زی سنگ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی زدا وارم ادا پخوم و بن اور مال دال ز راخی مز تو پرانے پاک مقام تھا بلی ہو دا سی جانے بلوئی اترو تو ہر ہریو ذکر یا ہر ہریو دعا کلن کیحا میرو نستے ہریو پالے کی دسپن جان اختیار مندے دیوجنا کمانز کی دن یا مانزنا ن سو سکرو نہیں مبن زان زان ذکر بلینا جی چار نور خلق گوری دیو جناگ خلک حقت کوئی ندی چاہیے ذکر پوچھ آئی کل لوڈ اسپیکر اتوی کی کل ہلکی جوڑی کی داؤ چمنگ پرے بانے خلک پرے دارو اور سواب حاصلو اونچت آواز ذکر شروع کر دے اللہ فرمائل ادھر رب کم تو خفیاں دع کب نہ وارے اللہ یا دعائیں ندا یا دادی دکے آج دیا پٹا بحلاس کری بے عجس کری بلدائی چنز کو یادوان قطر جہار نہ دونوں بوانے اللہ پل میں ہر بانی ہوئے کرو رحمت رب کام کا ربہو ہوں سفی کا و رب و و خاص رحمت کرو حضرت سنگ رحمت ربد یا داشتے جی جیو لیکن کل کی جدے ترآم سفیان اللہ فرمائی دا زمان رحمت و پی بندہ دا اللہ رحمت کا دا داواں چاول نے بیلے نا اور کرا دان پڑے ذکر اور داری کر لیکن دا داخت مستل اللہ رحمتو رحمتوں اللہ نے دربائی اللہ نہیں رحمت رحمت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت سے ادب ورکی سارے گرام روان سفر ہو ادب خدا کو دلشو چکل تاسو خط خزی کے نوائے سبحان اللہ سبحان اللہ دل جی سنت ادا کی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے برا ورخی اللہ اکبر اشارہ اور دیتا کتا کو ززم کتا انسان پریشی دیسی پاگ دا تبدیلی دا لیکن سبحان اللہ کہ یہ انسان چبلی پونے وا نشی جی غرط اور سی جی سٹھی دے ختلو کی چر تو زر کے ہوارا نشی چھ ارزم چتین دہ پلے لو احساس و سر پیدا نشی بلکہ زر دے اوی اللہ و اکبر خس رکھو اللہ دے ادبا اکبر خیجے اللہ اکبر وائیں مطلب صحاب اللہ, اللہ اکبر سورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتنا رسو کے جان بانسے بولیاسی کت پارچوائے نین کولے نا کن نئے گائے آپ دے سمی تری آستاز دین موری آتا نز دہری قبل ہی اور قریب ہوں دے نہ انسان چو تو ساجت چاندہ اللہ یاداشت کی جو بچوں کو سر دے گئی ندا دا خیال دائی دا دا چاہ اللہ اور یا قریب نہ دے لے رے دائے خیالی دے بولی کرے سے دائیں خیالی سے نج دے رہے نہیں انسان تاثر ناستی داوت وکی چلو کچھ کی پلان کیا انسان کی چڑی ہوئی اللہ کا در بداخ آلی چل رہی کدے داوئی چین اللہ پوری او لری موری نیز موری پٹ موری اچت موری لیکن دا اچھت آواز مزے داری کے متروے چواز یادوں اللہ سمیر قوت آواز, آواز مزے دارے نہ صرچت والی کی سلچت والی حیثیت صرف اخلے نہ بدل گی آپ پار انسان کل چپا کے طبیعت سالم نے آکلے سے بدل گی داول داوت آ چٹوالی دوڑ جی کی اور قانون تسی نشا پوری کلک گٹ بوجھ دیتے اور کل سیدا سے بے پہ اور پریت پھر چرے داشتہ جی دا آپ آواز جکر خواہ بانگوایا چھت آواز کا ذکر مقام را کل اور تلے پوچھت آواز مانے دعوت ور کا خلکتا تبلیغ و کام سلح کا نیا نواز دواز تبلیغ دعوت دپار اوچت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ آواز داسی چت کرو بیان پو کت کے تبلیغ پو کت کے کہاں نہ منزر و سے پسانار دے لہ کر تعلان اور کچھ خبردار برے کانزر حل تین سلام فرمائی ذکر دیا داشت چل گیا نہ بیاہ ہوئی جی آواز بھی خراب دکھا خلا سائے ذکر ہی نہ ذکر, دا ذکر بنا دائیں بنیاد شریعت کے پتے رہے چار اور, دیزان چی. دے کی اور دی دی جی. چاد رمضان پتھرائی ہوتا تلکی جو اوپری باز کے نہانے کی جوڑی کا ہر کلی کے ہر مل کی جدا جدا جڑی دے دت نہ پتائی کہ آب پہ ہر کی جدا جدا رنگی اور سنت کو سنتے سنتے رسول سنت صحابا آگا خو صرف یا گل ہے یا رنگ دے طریقہ کلا او اوکے بے دبتے نئے نئے دیوج نسوک ترائی ہو سلو رکا تو بات ذکر تو چتا کی تول پر جمع گئی سبحان اللہ والحمدللہ اللہ چلو سال چر تو یو تنی ہوئی نورو تو ہو گیا یو تتاواز لگے لگیا رہے دو سنت لاکھ دیا طریقہ ہوں سر ذکر کئی کی نوزانٹ کے نئے نئے طریقہ ہی جڑ پڑے وہ ذکر رہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ خالفاج دیكل ماتھی خدا خوال تاكری چان معلوم شیرے دا خوال جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سنگ داغت دانچ پری کے دے انسان پلاکل چلئی سکسام جمو کے مسجد کے ماں جگر سبحان اللہ نیو پم ذکر شروع کو سبحان اللہ الحمد اللہ حلقی وا پم بانی پوچھتا جدہ ذکر نہ بول حضرت عبد میں مفرو دلان ہو آتی خبر سے سہابے گرانو رسول اللہ وسلم پر دینو دان پ سنت دان قربان کر راجا بھی کسانتا سوکھ چی جی آپ ماں پی جنی ابد اللہ مسودی بات اصوکھ چان پی جنی مارفنی ماں کن پیجنی نو ما پیجنے رسول اللہ صحبت مرگر ماں حیثیت گرجوار پاتیشے مرو من تینسو مالوش مدیشن ماد صحابیت پہ سیت بان رہے گو رسول اللہ ہوگا مرگیا چاہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دین مان تح گے کہ صحابے کے رام خپوی دل ابھی قانون کی لان دارے اہل سنت, دار سنت, والجماعت تفسیر ابن سنت والجماعت و جماعت تفصیل امال سنتے ول جما فل کلو فیل اکول لم یوس بتا ن صحابط بہ ابا تل سنت و جمات شان دے داری موقام کم چانت دار فرق ارد صاحب گرام بن مان دے جل صحابی نمے پہ عزت والی د صاحب دین اداری ترقی لے ان چتوالے ور کی اعلان دیو کی چکم یو وینا کم یو عمل کلو پہلے قولن کموئنا کمو عمل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت نہیں ثبوت نیشتا نا پیغمبر نے چکل ثبوت نہیں ناللہ جما چی ریگمبر نیم ثبوت نہیں پیغمبر کل چ سہاد راموں کی یو کالو یو امنو کلیمن سل کوئی نہ سنت دال سنت فریضت آ رہا چار اعلان کی چپائی داس بے دت دلیل ویسے کل داسوئے شدہ شا بے دت دلی سے دلیل تاسو تا سر دلیل چب چمن ویپ پڑکی بولتا سر دلیل وہ دلیل لسبقونا ل دا کار کا فکار وے نسابے بمخام کام دے دالے سنت و جماعت لیکن کم چاہ سنت و جماعت نہیں بلکہ ابھی بے دان احمد الحماقت ابھی سوری ابھی فکار وین بمخ نہ کھولے لما سب بکو نا مونگ کر سکڑی تادی داری کروں چکم صحابے کام کلو اور سکوار دار دن رکھ نماز کو دین پا ہو چکوں صاحب کامو پیش کرے دہر بے تک نہ ہو گورنڈا نہ چار صحابے کی بنی دائی تو زندگے کی ابھی نام نشان نہیں حضرت عبداللہ فرمائل داسو چی محمد لے تم بے بی ظلم تا سو ظلم بلراج کی ضول مہاراجی تاسڈیور ڈک دے رت راوڑ آیا تاث رسول اللہ علیہ وسلم پر صحابے کی رام بانی اونچا دیو خدائی نقل و صحابے کے رام داوجا قرآن کل چیز رسول اللہ علیہ وسلم دعوت ذکر گئی وسر صحابہ ذکر, ذکر زمان زمان دانو زمان کرام گریم ذکر کچھ اللہ بسیرتنا ون فرمائی پر دلیل زماندار حقا دمان حقا د و من زمان مرد رحا کی پرانے پاکی اول ذکر کی محمد الرسول اللہ ولزین وی نا مار آ کسان چر پیغمبرے پاک مرگر تیائے کرے رام ہمیں اور سردی کری داتیہ نیات آیا صحابے کے راموں کو و تاریخ کی تین باغ چکم دائی نہ نا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی محکی بنی سرائیل علی کی گلے پیدائش میں دو یارے دوما یا تپائی کی جوش بل عام مشہور جماعت کی ندائی ازما مت دفتر کو امتی اللہ صلابی علا ناخر کا زماں امت کے بدری اور فرقی جڑی بے ویا ڈلی اصولی بے نتیانچی کاننی آیا بول بکے دائیں بکئی چنگا امت ایجابتی زکر امتی اور دلے ہوئے جڑی رسولسلم اللہ اللہ صحابہ کرام تپوستے صحابہ ضرورت کا پوسکاؤ کا علی دار تپوسنے پڑے چاپ گاؤں ڈالے کمی کمی دار ضرورت نے زیادتی خبری کی صحابہ کرام زندگی سپنوں سے بھی ضرورت خبریں لے شپسل واڑی احم سر دیکھ اول اگر یو ڈلے جہاں کو سر کتابوں نے گورا آئے گیا دولے نوری نکلی گر غیر کتابوں نے نکلی ہے تو سام گورا میں کا لیکن یو ڈلا صحاب کرام رام تپوس کے قیلہ یا رسول اللہ منہ فرمائے جہن نم کی جہنم کی دا جاتا پری روان شوپ لگ سا پی جن پکا دی رسول اللہ سلو سلام فرمائی ویسان خبر دا کم طریقہ بانے چھ روانے مو زما مر گری روانی زما روانی کم تریق بانے چی مو زما مر گری رسول اللہ, اللہ سلمان سر ذکر دجات لار بورے دل گورے جائی سر نجاتے نابور شدائی عمل دے رسول اللہ, اللہ سلم سنت مطابق دائی عمل د صحاب کے دے و مطابق آسان میں دے آسان سانت غلط امام غزالی رحم اللہ احیاء علوم کی ہوئی عربتان چیکن مبتدین علی نا دلیل تپسم کو چتوتےستا دلیل سریش زکا ہوں مولان باشد کی چپن باشد خاقو لہو جواب اے خون خبر ہی لوگوں سے جواب جو رہے ہیں پختانا تو پرتو سبل لگ سب پرتو کھجور کی طرح سختیں وہ بو رکھی تاپ گلی کی تام سڑے اوین تپوس مکا اوین دسو تپوس کو آپ سلو سلوانے سنت تپوس کو داغینا کس کام لائے ہو تیر رے سامل چکئی وایا داد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کا نام بس دایا بلسلو ماں نے سنتیں داورتا مات خادے کی سنت طریقہ کھایا مات پغم کی سنت طریقہ کھایا جناز کی ماتا سنت طریقہ کھایا دعا کی صدق کی ماتا سنت طریقہ خیا بل سلو ماں نے نا پھر جی اللہ اللہ لیکن لیکن لیکن لیکن مرتا مورا سنت دے اپنے لیکن دے پری خل لیکن خلاف سنت پسند مارس کا و قرآن پاک ڈار رامتم ادرے کس مخلے اور یقیناً امد شیتان مرغری رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمائی دا حدیث کی جو فرمائے ماں انال ددی نجات و ددی بچا پاخرت کی واضح نہ دوڑا بلکہ دنیا کی دید شیطان نہ بچی دنیا کی ددی نجات تر شیطان د اغوانہ سلط بھئی ہوئے کو لے بولے بوبا جی زکا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان شیطان, الانسان، و شیطان خود انسان دے الانسان انسان وہ شیتان کو انسان شرمکھ دے لکھ سنگ گڑو بھی جو شرم تھی دان درتے چکل گڑی اور گڑی بزی رانی شیطان شیتان شرم رما بھائی کو لے بی نور نفرت طبیعت نے لگی جی قدرتی طور سر جان لا نے گر دی شرم فراشن سم لاتے کی ماتے کیوں ہم آغا نفرت خنشا دنور بزونا لیکن ہر نہ کرا خوراک مڑ گنا پکے شرم نہ داسی شیتان گورا کلچیو انسان کلچیو مومن اود جمع دا صحاب کرام و تابدار دے خدائی عالم بردار دے دا صاحب کرامو عزت و اکرام کئی کی تاباری دین تین ہوئی دالی خلاف تعدی ہوئی داختان بچتے دے رم دے, دے جماعت لیکن کم انسان چار دہابے کراموں نے نفرت تے آشا لگاغ بیجا چ نور و بیزوں نے نفرتوں دارنگ انسان چد صحابے کراموں نے نفرت تے آہ دانتے بو بکر ضلعان ہو نم پا بدے خلی حضرت, عمر پا بدے حضرت عثمان رضی اللہ لان پاد حر تیوسم رو حضرت پخی رضی اللہ ہر درتا ہوں پب یادئی یا نو کرام حضرت عائشہ رضی اللہ لان ہا پد نام یادئی داسی خل کی دادی نفرت کو ان کے صحابے کے رامزا نخت دی تو والا خلق شیطان راغ لاول داع خل کو ظلموں کی نفرت ر صحاب کرامنا پیدا کر دا ڈلہ رسول اللہ علیہ وسلم ذکر دی شاہر صحاب کے رام پہ بدلے کی ساغی چہابے کی نفرت مانینی قلما نا دا, دا, دا, دا, دا چوک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پارے بانے بدنامی لگئی اب حضرت اللہ عنہ مل مومی جو قرآن پاک داغ صفائی گئی قرآن پاک یا مستقل سورت رالی کی سورت انائے اور حکام ذکر, داولی ذکر داد حضرت آئے سر ہادی زکا حضرت رضی اللہ عنہ فرمائی یا ایشا ماہی اول برکت کم دادت آئیشہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ دو وجنا دا آیت دا تیمون نازل شویرین چھ سارمون تے ابنشتر تیمون ہوکے آسان کار رہا دے ابنشتر تیمون ہوکے حضرت عصیب فرمائی ماہی آبی آوالے برکتکم اللہ چی تاثل اکم برکات در کلی ازاختل المفرول برکتکم دا فاغے کیا والنے ندے بلکے دے اللہ صورت نور امرا لے گلے رے سا صفائی پکی کرے بہتان والا ذکر کرے کم انسان چار پانچ اللہ اشارا نہ دا بہتان صحیح گنی چاہو نہ آگا ہوا بدنما آگ خدے کتاب دشمن دے تمام پتا ہے لاکھ لکھی جداخ کا پھر بھی صرف قرآن دشمنی بلندا پلیوئی جو حضرت آئے رضی اللہ ہا لیکن قلم تے بورا یوتنگ کتاب نکلے بسا بھی میں علم یہ خیرے آیا تنگ ڈیر تک تو بشین کافر چرے تک پیندے کافور بچا براج سمے نند نام زنگی کافور اٹن مغدی دڑوں والی کتابیں دشر کو بےدت کتابیں گلوم بسائر مغدی بسائر پاگ کتابوں سے پرانے پاکو بسا کتابی چھپائے کے تو قرآن پاک تشریحی پائے کے تو قرآن پاک مقصدی نہ بسایرت شیر نہ نبل راشد شیر کو بدت گئی اور پل کتاب لام بسا کی مانی دنیا کی رونم کا پل کتاب کی لکھی حرت آئے شا رضی اللہ تعالی ہاں ارے تا خبروں رسے جی رسول اللہ, اللہ جی خبریں حقا اللہ چکم چارتی یا رسول خبر کو میری موڑی رسول اللہ فرمائی چا میشے حضا اشار اللہ تعالیٰ نے تو رسے ارے بل مقصدی ہاں اور مقصد حدیث کا کتاب خلاف نسی کے دے سرنگ خلاف راج پرانے پاک فرمائی ان کا لا تو اس میں افید ویسن در زل فرمائی دام سل در کرئی سنگیتا ہدیست پورے پاک لاپ کے دیشی نکارو چی ہدیستیشی حرت آئے شارد اللہ تعلح اصولتا کلا کی روایتی اور حدیث دا قرآن پاک نہ خلاف تاریل کو حدیث کیونکہ قرآن پاک کے مکوئے اصول دا کے اللہ کتاب شکم قطعی کتاب دے نہ بار احاد حدیث آحاد حادیث بلکہ تائل خدا دی سکان پاک لعلکم لال پرانے پاک ن سکی وکی رہنے تو اللہ طرف حکم کت حکم آئے چکم دائرے پلان کی پلان کیا اگر نہ کلکی اجما پر بانی جانا نہ غلط کی سلاد نہ مانگ بار کی نادر شیرے فستا لہو آن سیتو دینو فرمائی لیجیے لہت اور بپلے جبانے منہ آیا کدا سیلے میں اجازتوں جی ماں میں موئی نیم وایا وگا رتم کےرا نانا خستم میں وقت کی خوب اللہ بلکہ توجہ و کا پورا توجہ سے سراور اور ان توجہ اور تو کا وان سیتو چپشے اور ان اور یہ دورت شامل ہو حدیث دادی دارود کے رالی دجمے پورل یہ انسان راگے خود بھی لانے پتبیت ناستے چکل نوری نو ام انسپیشی انتم انسان ذکر کرے بہت آدمی سماج کے اور عید دلی اور انسان کر کرانے پاک قانون پیش کئی اجماع و بلی مانزبا رکینا دلو اگر کیا مانزنا علاوہ نور مسائل تم شامل ہو سیتم جی شامل رہتی تھی کریما قرآن پاک ختم کی جن ختم سپاری لولی نٹول و گڑ گڑتی جی قرآن پاک سے لو لین یوکر ہونا جمل تماہ مکرو ہکار یوکراہو دے قرآن الحمد للہ نے شورو کاسو قرآر پاک دے صورت فات قرآن نے جس صرف قرآن نہ دے بلکہ قرآن عظیم اور تیرے چارتی کریما ولقرآن الظیم مفسری لکھی اب نے کسیر ایرمان الفاتحہ تو ہی سب المسانی ول قرآن سور فات سب المسانی ہوئی اور دے تو قرآن عظیم ہوئی کرا قرآن نسخ لکھی قرآن پاک فرمائی وکی رے آن سی تو تب سے داد دیا حکم کتری یق یقینی کلو حدیث کرے خلاف کی راضی چاوی چنہ تیم للہ نو تائل جگہ ن حدیث کے گورن قرآن کی سلک ہے قرآن کی غلط تفتیص کے غلط سے مارس کا اتارے حضرت آئے سرد لنہا دعو قرآن پاک کی اص تائل سر کے دا حدیث کو وجہ حدیث کے تائز ان لاکھ میں اولما ہوتا مانتا مس من فل کو دلیل, جی دلیل نیول پدے مسلح کی چمڑی کی نا کی کی کی مڑی اوڑی نہ لنحانا دیر تھپوئے گی آگ پہ دلیل نسی الکاؤ کب دوری کے <تصفح> حضرت رشید احمد گنگویر رحم اللہ علی کی, بھی دے نیو. کی تمام ہی آئشن والے مراد نوری سارے نفرا قبل آلگی یا سما رو سمانے ابھی وہ مڑ نہ ہوئی اوکل چور توری سو تورئی نور د نم کوئی نوئی تالا گلے بابا تالا گلے میں تھا نا اگواڑی سے نا زوئے کا مال راکا, اور صحت راکا. خدینا زولے. خدیل زوے اس سے ہاتھ رکھا کلو تو خدا نا زو لے لے زوئے کی نخام مخابے پہ مونگ رکھا اس پہ خدا رہ بتا سن بارہ کے قرآن پاک کو خاص فیصل گئی من لائے سجیب وهمان لائے وہ دار چانے گمر سوپلو آدر گمرا, گمرا چلان سے نو رو مد داغی نجات واڑی اریتنی مدد چات د من لا یوب لہو من اوے کسانوں کا آواز کہی یا ملائک آواز کی یا جبری اللہ مدت پیریا نا یا پیر نو روسین پیغمبر تاواز کی محمد یا رسول اللہ مدد نہ بزرگان تاواز نہ کئی ہر چا آواز کی من قیامت پوری ساحج نوسی قبلوں لے قرآن پاک فرمائی لا استجیبو ددداغِ عواز اور ددداغِ مطالبِ حیثِ سجابت نشی کولے قدر تدائی لیچہ ستانے نشی نشیور کولے قدر تدائی لیچہ تیلالت اخدینو غارم نشی کولے لا استجیبو مطلب دانے چھننے نشی کولے سرول پس بے خیر کی خبگے گا ما قلب کی تاریخی اللہ فرمائی تاریخ درے لا ام القیامہ پیامت پور تعلن سے لیا اور یہ انتظار ہو اس سروے پس بے لالو کی سنگ بے کئی ہوم آن توم کا جم دم شیت نارے ستے نوڑی جما لو گاڑا واری چما لڑا کا نو من توم کا فلون اب بے خبرج فتح اور تنشتہ کل دی قرآن پاک مڑ ملے دے. غافل میرے غافل دیتے ہوئی چپوئی پوئیں کو سمجھ بول ساتھ سمجھ غلط کی پراطرین خیر رے علم بہ راشی کا نا اللہ دیدی بمرس کو دیکھا جمع کتاب سردامت فرے گوائے بل فرمین تب ہوم لائے دیا رام دس لائے لَا تاسو آؤ لائے لکھتے فرم دونوں تفسیل لائے تفسیل دامان چوری نہ لائے نوری تاسو سوار نوری سیرے روہل مانی وئی دایا یا آپے بانے بنا نوری یا نہ آپ دام دبدے دارے گل فرض مڑی اوری لیکن نہ مشرکانو آواز اور دب بے دستیاں آواز اور قوالیانو آواز اور چشتیانو آواز و پخدین اورفاقی خبر دی اختلاف دیکھ داوری. اللہ پاکرشی بزرگانی بخلی شوی. اللہ دے بائی خزن ہشتا غم وفدان بناضی نہ قیامت کشتہ عئی ف مزو کی اللہ فرمائی غم بن راضی خف کی بنا کری اللہ دشرق آواز آرم و تد بیدتی آواز تکور آواز دا ٹنگ ٹکور آواز اوڑی رپا جوڑی اور دور جی جوڑ دیجیے کواری جوڑا لویا ہے درباروں میں بھی ہوکڑا تنگ ٹکور پالنے کی جہیز کسی دار ثواب نا جہیز دے گی کواب جہیز دے نا دیو کرے دائع اور اسمانے وادی اور اخبار لکھی اور اسٹار لکھی وادمان سدا اور سمانا مندر جان کی بابا چلتے اور وقت کے اور سدا ومپ مانا لکھ لے اور سواد تو نمانا وادان آدرے قلائے بزرگ بابا قلائے آگا آگا موقع معلومی گڈا بانے پٹنگ ٹکور بانے پری گرم کڑی ہوئی چین جائز دا جائز لے جائزانے جائ قرآن پاک فرمائے بین خپ کل پری دنیا جن دے واقعی نیک سڑو نہ ٹنگ ٹکو نہ وقت بندو رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بنکڑی کم کام ڈالے نی اللہ ذکر فرمائی تو مشرکان و آواز وہ در مختدی نو آواز اللہ خدا سے آواز دے چویا کران پہ خپ کی اللہ پر دوستان نے خپک گئی اس نے ددیدا اتارو ہو رہی نا منظم اللہ فرمائی سکھ دل گمراہ دار چان چلان سی و ترام اچھا دچ اللہ فرمائی و دل کی. مارس کا و قرآن پاک فرمائے انسمتا مڑتے رولے مڑوتا منفل کو چھپائی رو رو رو. کی روشنی سڑ پروت مڑے ہوتے مڑے پروتم مڑی ہوئی گو روی تاسو مڑی نہ مانے تاسو مڑ بیان مڑوزا مری ہوئی آئے تیچ ساپ کی نہیں خروح کی نہیں روز آگست اگر ارو دکھلا ہوتا واپس گئی اگر اس نے بس قبر کی پروتے سا پکی رے روح پکی رے آزاد دا قبر دا برضخ دید دا تنعیم داغ سوال و جواب آگا پدینا بے بینا چاغ روح پری جسب کے دن پروپتے سوال و جواب پبارک ویلو سبال آدی سو پدینا لیکن دائیں روس تو ای چادہ ندی چدا مڑی پڑے بدن کے روح پروپتے اور بس پاغا زاب دے یا داغ سواب دے دا تو خلق رال نننی خائدہ ششوروں کو صرف جو سوکھ سان سب کی چاہیے پاک پبارک نقلے بار کدا نقل نو چار بدن کی روح بروتے روح اللہ فرمائی ویزن نفوس زن د قیامت میدان کی بات بات دل موت وی الگ ارواہ بدن ان سر افون سے چا بانی چم فیصلہ کرے دونوں سے کو ندا روح بن ساتی اگلے نور کہی دال نبی پیغمبر یو کال دے مڑ حضرت سلیمان علیہ السلام یو کال پوری لاڑو تقریباً پھر آنو بگار کا خبر والا سلیمان علیہ سلام جو اندھیرے کا مردے سب لگیدہ لگی قرآن پاک فرمائی مہد اللہ علام آؤتی اللہ دبت اللہ کلوم انسا ادتے سلام سلام دمپتن پتا لگی اگ پمسانے تکارم سا تکیا وینو لگی دیبت اوم سا دلا سلیمان علیہ السلام لام پریوت آگا کال کی کی روح نہ راغلے پخبل اجاڑ کنا پخ پلف کو بانے دے دے نشی بلکہ داغے لرکی پر تکیا اجاڑ دے چکلا مردے پزا فیصلہ دا موت پر راگلے دا اگر اللہ دے بیسنگ آواز کی چرا پلان کی رام دس سے اب ا پکم اف پو تالا جی ابکم اب الحمر جو رات دے پورا خرا تباہ جنو المانسلام را پریوت پت لگی ویچ آپ مردے آ مسلح مٹ کے نالوش مردے بلا مسلح قرآن خواہ تبائنو کا نو مالوش ہو چکدی پیبو بانے پے دیوال نہ افوا پیز بانے بے کار گیگار کا ہوں پیرینو تم دگنالیور چا کوے بل پیری میرے پگ رواج جو پیریا دار جہیت شیتان بیان نو نو روڑی رسول اللہ, اللہ سلم کے ختم کرو اب فرمائے او کو لا سفر گرتا دا قدام آگ مرست داند روخ دے نہ دے لا ہر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نا دا مرو ڈالو ہونا گنجان جڑے گی جی. مرو ڈا ہونا چنچنے سو کوئی بل بانے ناست با مڑ روح راگل دائیں مڑ ہوئی راگل رے را. وسطی راجی ولوا سچی وی وقت بل مت لب رے گا چا کو نوا پسکی کل جمع پش کوئی راضی دیر زیتاب داغتر جڑی دا کد غلط دا کدر غلط من خوف دیتے یا پانشا کلو جاروان دے لفر دے گی سفر, دی سفر, دی تی دا, سفر دا, دا لیکن شیطان پا لے ندی پانور چور کا شیتان چکن نبیا ارب یو پذے ڈیڑھ گنا کے انسان اختر کیا چاہتے ہوئے چو پری میش کی چیلم منا ہوا سلیوفتی منا ہوا ہے یواز قوم نے گیلے نشتا تو چن مڑی سلتی کے کلا اخبار کیستا نگرو سالو دینوتری کرا اور دا دائیں طریقہ چائے مڑ پسے سلوے تمکئی چدارے چہلم خاص کڑی دے و خیرات دپار دریمیش آخری دے آخری شورو عام د نمل کے چورے میں چوری میں اشمانے زبلا میں دین دن اغلاق کرے کرا چائے چی جی در رسول اللہ وسلم دار کو بیمار خوشحالی کرے لا یہ خرا چلے نہ چوری کے لیام سفر آگری چوری چاہے تم تو صدق اور خیرات میں اور وقات کرے لا دیتے ہیں شوے قرآن پاک فرمائی اعلانو کا کا کاسمانی والی اوکزمک والی کو پیرانی کا بزرگانی کا کجوندی کملا کب پیریانی کام بھی آئی یا شان مار سو روح نو راگل پاس علیہ السلام کے کالم پہ تیر شو نوری سنگا و مان تبان تب من فل پرانے پاک فرمائے کبرون کی دن بدن پروٹ دے سپائے کی روہن اسٹرے پائے کی سانگریں سوتاوری عوض مارس کا سرجلن ہا آگے داخل کرو دارے حدیث جی مرد آئے حدیث وہ بلزمت نبی خدے کتاب کے بولے پری نن خرا لو حدیث کسو بان پڑ سڑا گلے دیا پیران پیرو گو سے کس کتاب کی ریحو. خلق ہوئی جا سن بیا حوالہ پچاور گئی حل کو خلقال خالف خالق فرمائی فلا سری خلحم کلچا کشتا والا سری خلوم سو گوس نشتہ سو مغیس نشتہ ابنی جریر وغیرہ لا مغی سلحم سوری خوش مغیس تک نا قرآن پاک سورت یاسین کے فرمائی قلب القرآن کے فرمائی بیڑے کو گرکشی نو گوشتہ سے بچ کی دخل خلق کس طرح لے بچ گئی ہے بچپوڑے گولس کا گرک بیڑی وا چار کتاب کا مقابلہ کی کیشے کی دالی کے لیے لان کی کتاب کی دالی کے لیے لان کی سہ لے لی مد اللہ نے کتاب کا مقابلہ کتا پیش کی حد پہ اللہ تعالیٰ مادا حدیث تاویلو کو, مارس کو پدے بان خان دا پکار دان دار چاپ پارک ہوئی تعیل مارنے کرے تعیل بنچانے کرے تاویل زم استاد نے کرے تعیل زم گ استاد کتاب کے نقل کرائے رضی اللہ تعالیٰ ہاں دائیں جہازن نقل و نہ بلکہ چرے داغتہ پکارا مانے پا دے رضی اللہ تعالیٰ ہا پورے خاند خلکار منگیل نو رو مارس کو سہدے کم مت نفر دان پائی سا خان دی چار سا رمن نو رت نے شو تاریخ نرآن اور دست میں مقابلہ کے ادرا تاریخر درپ مقابلہ کے ادرے تھے زمگ مشران و درگان و لما اکابرد اور لمائے دیوبند رحم و ملا واقع اچم نصاب یخر دل کے مدارس کی لکی دائی نظر کے خدو آئی پڑے نصاب کیچرے تو تاریخ کتاب نے یخر نن بازی رستہ سے تاریخ علم گشتہ وہ تاریخ حیثیت سے روایت ماتے اور تاریخ اتفاقی کو ہے چپائی کے اس روایت بل نہیں وہ لے آو اختلافی تاریخ آب اختلافی کسی چراغے اکثریت پیا اکثریت ادارے کسان اور نہ آگا یانا کلی چاہی مبترین اگئی کذاب الی دروجن پتا سی تاریخ باندھنی تو قرآن پاک مقابلے گئی قرآن پاک فرمائی و لذینہ ماہدا لل الكفار او ہماہ آ ہوں الا صحاب کے مہربان مین محبت والا اختلاف کر آغلے پائی کے نا سے ندر آگلے چدائے کمزل شوروشی دا کنزل کے چاضی کرکڑی دا دا کو سڑی پکلی دی سای کنزل بل سای ت نکڑی اور تعریف درو گئی روحما بائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشید صحابِ کرام مبارک کی فرمائی اللہ, اللہ تخذوں اور اللہ کے دخ لحاظ زمانہ بارک ادا اللہ لحاظ ولیم صاب و بارکی دخ لحاظ ولیو کے داسکو کا کیا جی حدیث کی راضی ان اللہ اختار لی صحابطََ دا, دخدے دے صحابے دا رسول بلکہ بلک دلام تب پیڑ تمام دنیا نا زکاض مسعود فرمائی فارف اور خل کو تاشو دسلت د صحاب اقرار ہو گئے مجبوراً اقرار ہو گئے چتولت دنیا ہوا تو زمانے میں دا زمانہ ہوا بدی زمانے کی مو جانو لی ڈران دینا مکی کے منہ رستوں کے منہ اللہ علین انتخاب نہ پیغمبر صحابی کرے حضرت, حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ حضرت ماری اللہ تعالی دا کسانی منتخب بولے پہ انتخاب کی اللہ چون کری اللہ منتخب کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائے ماں ندی چون کڑی بنچا دی منتخب کری بلچا دی اختیار نہ دے کر بلکہ اللہ کرے دینا اللہ اللہ اللہ لہٰذے صاحب غرض زمان رست پڑی چرتا تن کی جنو کے غرض یادہ نشانہ رٹکے جی خلق پہ گزارو نہ تنقید صحابے کراموں تنقیدوں کی وہ تخبہ لحاظ ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم دا. نو ندان تاریخ کے لحاظ سے دان صحابوں پہ مقابلہ کی چار ہوئے اور دال دینا نفرت صحابہ صحاب کرام پیرا کے مارس کو یہ جمع ہو چاہیے د صحاب کرام نفرت دا پسوں کے پرو قسم اسم آخلگ القاص لگ چاہے او بی یا گڑا خوراک دوئی دنور رمی نجوداشی کنی نفرت نہیں دارنگ یاؤ صحابے کے رام گن آواز امکئی جاؤ شان صحابہ کے امداد لاکن ما خامی اور لات پرلت والے شان صاحبہ زندگاد داؤ شان صحابہ یو لسم خری نظر نیاز ذغیر اللہ خری سلتا خوری دا کے شان صاحبہ زندگا دام خیٹ رشتے ریخا القاسی والے رے دے راک تیر کے نہانائی تاری خامٹل تم کی گٹل گٹری یو اگر ڈالا ہو صحاب کرام داغی نے کو نفرت نہیں لیکن کتالی اور آیت او اور سپاروئی بے حصہ بے پیسوں اور بے فوراک ہو بے سکاک کر نہیں اور کہیں تو قرآن بھی اکڑا ویب تو قرآن من قرآن قرآن ایتا اکل قیامت ووجو سباد قیامت پدا سے حالت کے پیشے چاپ مخ نہیں کنگال بیج دتا نہ دانے بیس دتا نہ تاپ بچ گئی تھا خوراک مکو گا ارے دوستوں کو اسکا کر پیسوں دو کے صوابی نام سوابین بخل رہا سوابین ہاں جین دل تبدیل شیشت سواب نشتا یا کے لا موتی گنا گار دیش پور تکڑی تو گنا بکی یری تو ختم نہ سور پاتے سواب بخ کر دے شتا آبر رسی قرآن پاک ختم کیا لیکن فراق اس کا پیسوں پنیہ سے گنا دلے سادے کرام میں باعث کہ چراق پہ خرابی فوراق پہ خرابی دور تپوسیوں کے اور سادے دور کی اسات سا سنا دور اس ہاتھ نو کہ وہ پیش کر نو اور گلے ولی کہ ہے. نالتے غرص خرابی جنازیل خدے لڑائی کی سو رم سدر پکشتا ہو گنا سکر مالدار گنجائے کم ڈے ملو نہ آگا بیا گڑا آئے کہ غفلتوں پائے کہ جہالوں پویا سستی وا دور رمے نہ شاط فاتے ساگا امیان خلق دی ساگا ناپویا خلق دی چاہی دنیا پسی عمر سف کرے رہے لیکن پائی کی سمین نشتہ شوق نشتہ چاہیے صحابہ کرام و تریقی کنا داحتاسر چموس کو صحابو پریقا حکم نار کو صحابے کاموں پتری ہو خیرات کو چر صاحب کاموں پریقاؤ کم واد کو مکاہ کو ما ختنا کو چر صاحب کموں پر طریقہ کم غم کو خیرات دمڑی کو میر صاحب کاموں پر طریقہ ہو احساس جی کے نہادش ہے ذکر صحابہ کرام اور طریقے نے پادشول اور رسم و رواج یاد دیدار غمونے والے برباد کر لا خا دم والے برباد کرے پاس زرگن و روپے دائیں رسوم اور دیداتوں پر ترقی قبا نے در مسلمان بربادی نہ جی. دا احساس و احسان کے پیدا گئے رسول اللہ, اللہ سلم دیدار دا دیدارے صحاب کام دن دار داسو صحاب کم دین فاطل کی دادی ہو مانا لئی واوی حضرت رضی اللہ نظر صحابی پر نظر ہو گو رہن وت چیکن کارک تاسوکم کلی می و جہر جیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسل تاسو دس رسول اللہ صحابہ دس علم, علم کی چت نیلم کتدان دے حضرت عبداللہ نے مسود فرمائی صحابہ کراموں پر صفت کے آمکاس صحابہ و فضیلت ست ہوتی جنے ابرہ کلو بن ضری مانے ڈیر کلکو ڈیر کلک مومنان لیکن اور سر آم کو ہا ایل من پہلم زیاد اڈوں گی صحاب مجموع اور سر اور تکلف جو کرے تکلوفن آئی تکلفات الفاط نہیں لکھی ملا جو تاری رائے کے تصویر کی لکھی تکلفات تک الفاظ نکول مانی لائے کسونا و لائت ہل نام گڈائم نہ کولا ہلکے میں جوڑو لے گز کر پکت کے بارے ہلکا جوڑو کڑے پھر سے ناچتے اٹول پٹکڑ خدا آو. شروشی نسو کچر گڑا شی. دا جی دا جی پی لگے خدا وجد مان سی من تل خا و دل دے چلو منتل ذکر پیوں لگے دایا داسی دا داس وجد پسار رام بانے نہ رات پکار چھپا گی در چراغلے کے خلاص ہو جذبہ پائی نہ راتنا اللہ صاحب کے عام صفت کے دانوں گھومائے گی نسر بیروس وخل کو صفت را لے چائی گڑا شور و کرد ذکر کو وقت کے وجب پھرا گئے اور پذی گی اب ابنی سیرین کال نے ابن نے جیتنے نقل کی نور روز زما شرط دید پہ بلے کینی دیرے دو کوئی کینی او دا کی کاروانی کی اکراموں تکلف نہ کہ ڈان نہ کو لوگ تو ذکر کے ذکر بنیاد سو دا بنیادوں سے جان جان لے کوئے اور دا قرآن پاک مقام نے دا قرآن پاک مقام بلے شی عوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مسودہ تاطم ضران لما شوق داری شید بلہم رسول دا قرآن پاک داود رسول اللہ صلی اللہ علیہ ڈارم وحوڑا رسول اللہ اوپر جما ہونا جیو یوز مفت تلواری سرا اطمینان ساتا زبہ بنیاد دی لب اگر چلا مانے نہ سپ کے واقعی دارے چا ادب چا چاچا دب کرے نہ کرے گا ادب سے مان ادا کو حیران جا دل سلام تلال نہ دب اور لو کاول یا موسا و تلقیاں مان کو ملکین یا موسا یا خطمکی او غرد من طوایا کو ادب ادب د رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دلی سار وخری ن تقسیم شی یو ملک تب ملک سی دا سو جران کو مینہ نہ کو سمے مک بکمان خبر اور بکی نا سو چل شل سوتوی اور سدام